الحمد للہ رب العلمین و صلی اللّہ و سلم وبارکعال نبین محمد وََََََََََََ علیہ و صاحبى اجمعين امائد آج ہمبيدنہ تعالى صورت البقرا میں رمضان اور روزوں کے حوالے سے جو آیات آئى ہیں ان کی تلاوت ان کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کریں گے سب سے میں سب سے پہلے میں آیات کی تلاوت کروں گا اعوذ باللہ من من قبلكم تتقون ایاماً معدودات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 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ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 فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم أعلم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فَآنَ باشروه النَّ وَ بتَغُومَا كَتَبَ الله لَكمْ وَكلُل وَشْرَبوا حتىا يَيتَبَينَ للَكم الْ الخَييقُ الأبيضُ منِنَ الْ الخَييقِ الأسوَد منِن الفَجر ثَُّأَتم مُصِيامَ إلى الَّل وَلَا تُبشرِوه النَّ وَأَْتُم معكِفُونَ فيِيمساجد تِلكَحدود اللهَّ فَلَا تَقََبهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ صورت البقرہ کی آیت نمبر 183 سے 188 تک یہ روزے کے سے متعلق ہیں اور رمضان کے احکام سے متعلق ہے صورت البقرہ قرآن کی سب سے لمبی صورت ہے اور یہ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد نازل ہونا شروع ہوئی اور تقریباً آخری حیات طیبہ کے آخری دنوں تک نازل ہوتی رہی اس کی کچھ آیات بیچ میں اور صورتیں بھی نازل ہوئیں لیکن یہ آیات اس صورت کی نازل ہوتی رہیں اور اس صورت میں تقریباً دین کے جو ہے تمام احکامات کا عمومی جو ہے ذکر ہے چاہے وہ روزے کا ذکر ہے حج کی حج کا ذکر ہے اسی طرح جہاد کا ذکر ہے اسی طرح خرید و فروخت کا ذکر ہے کہ معاملہ کا ذکر ہے سود سے منع کیا گیا ہے صدقات کا حکم دیا گیا ہے اور لین دین میں جو ہے قرض وغیرہ کے جو معاملات ہیں ان کا ذکر ہوا ہے اس سے پہلے طلاق اور نکاح کے احکام بیان ہوئے ہیں اس سے اس, اس کے ساتھ جو ہے قصاص قصاص کا ذکر ہوا ہے ولکم فلقم فلقساس حیات یا اول البا کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے قصاص یہ ہے کہ گردن کے بدلے گردن جان کے بدلے جان ہاتھ کے بدلے ہاتھ تو تمام جو معاشرے کو جن احکامات کی ضرورت تھی وہ صورت البقرہ میں بہت سے صورت البقرہ میں بیان ہوئے ہیں اور عبادات بھی دھیرے دھیرے فرض ہوئیں سن دو ہجری میں روزہ فرض ہوا روزے کی آیات ہیں اس سے اس سے پہلے جو ہے قبلہ تبدیل ہوا اس کی آیات ہیں اس کے بعد جو ہے حج حج کا ذکر ہے حج کے احکامات بیان ہوئے ہیں تو اس طرح جو ہے اہم اہم عبادات اور معاملات چاہے نکاح طلاق ہو یا خرید و فروخت ہو اس کی آیات صورت البقرہ میں موجود ہیں اسی لیے صحابہ اور تاررین کے نزدیک اگر کوئی شخص صورت البقرہ یاد کر لیتا تھا اور اس کے معانی کو سمجھ لیتا تھا تو وہ عالم سمجھا جاتا تھا بہرکیشورت البقرہ میں یہ تقریباً چھ آیتیں ہیں ان میں روزے کے احکام بیان ہوئے ہیں تفصیل میں جانے کا زیادہ وقت نہیں ہوگا ورنہ ان آیات میں ہر آیت میں جو ہے وقفہ کر کے اس کو اس کو اگر تفصیل سے بیان کیا جائے تو کئی مجالس اور کئی نشستوں کو کا انعقاد کرنا پڑے لیکن مختصر سے انداز میں ان آیات کی ہدایت میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور ممکن ہے میں بعض آیت کا پورا ترجمہ بھی نہ بیان کروں بلکہ اس آیت میں کیا ہدایت ہمیں ملتی ہے بعد میں آپ جو ہے مزید خود سے مطالعہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے روزے کی آیت کا میں جو جو افتتاح یا ایل لَلینہ امنو سے کیا یا یادینہ امن کتب علیہ کم السم و کما کتبہ اللینہ قبل کم لکمکن اے ایمان والو تم پر روزہ لکھ دیا گیا ہے فرض کر دیا گیا ہے جس طرح پچھلی امتوں پہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تاکہ تم متقی بن جاؤ تقوی والے بن جاؤ افتتاح اللہ تعالیٰ نے یا ایوہ الذین آمنو سے کی ہے اے ایمان والوں یعنی یہ نہیں کہا اے لوگو فرمائے اے ایمان والوں صفت کا ذکر کیا ہے ایمان کی صفت کا ذکر کیا ہے اور جب صفت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے تو یعنی اس کے بعد جو حکم بیان ہو رہا ہے اس کا اس صفت سے تعلق ہے اس کا اس صفت سے تعلق ہے وہ جو ہے وہ تعلق دو طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے ایک تو یہ کہ روزہ رکھنا یہ ایمان کا تقاضا ہے اے ایمان والو یعنی اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو روزے رکھو تم پر اللہ نے فرض کیا ہے یعنی یہ روزوں کا فرض ہونا اس کا یہ ایمان کا تقاضا ہے اس فرض کو بجا لانا ایمان جس طرح انسان کہتا ہے اے غیرت مندو اس برائی کو روکو یعنی غیرت مندی کا تقاضا ہے کہ اس برائی سے اس کو اس برائی سے روکا جائے اے طالب علمو محنت کرو ہاں پڑھائی کرو یعنی طالب علم ہونے کا تقاضا ہے کہ تم پڑھائی کرو تو اے ایمان والو یہ کہہ خطاب کیا یعنی جو بیان ہو رہا ہے وہ ایمان کا تقاضا ہے دوسری چیز اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا یعنی روزہ رکھنے سے ایمان میں اضافہ ہوگا روزہ رکھنے سے یعنی یہ جو صفت بیان ہوئی ہے اس صفت کو حاصل کرنے کے لیے اس صفت مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم آگے جو حکم بیان ہو رہا ہے اس پر عمل کرو جس طرح ہم کہیں گے کہ اے طالب علم محنت کے ساتھ پڑھائی کرو یعنی تم جتنی زیادہ محنت کے ساتھ پڑھائی کرو گے تمہاری طالب علمی میں اتنا ہی اضافہ ہوگا تمہاری علمیت اتنی ہی بڑھے گی تو اے ایمان والو روزے رکھو یعنی تم جتنے روزے رکھو گے تمہارا ایمان اتنا ہی بڑھے گا تو صفت سے یعنی جہاں بھی اے ایمان والوں کہہ کر خطاب کیا جائے تو آگے جو چیز بیان ہو رہی ہے پہلی, پہ پہلی بات یہ کہ وہ ایمان کا تقاضا ہے یعنی ایمان دار ہونے کا تقاضا ہے کہ انسان اس پر عمل کرے دوسرا یہ کہ اس پر عمل کرنے سے ایمان اور مکمل ہوتا ہے اور بڑھتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے اور اگر نہیں عمل کیا تو ایمان اس کا کمزور ہوگا اے ایمان والو یا اے الدین امن الخت باقمہ من قبل اب روزہ جب فرض کر دیا گیا تو یہ فرض کیا امت مستمہ پر تو یہ ان کے لیے نئی چیز تھی ہاں عاشورہ کا روزہ وہ پہلے سے رکھتے تھے لیکن ایک دن تھا لیکن ایک مہینے کا روزہ تو ممکن نفس پر جو ہے لوگوں کو یہ اس پہ مشقت محسوس ہوتی ان کو شاک لگتا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اکیلے نہیں ہو اس میں تم سے پچھلے لوگوں پر بھی فرض کر دیا گیا وہ بھی رکھتے آ رہے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے یعنی تاکہ ان کو ایک جس انسان کو نسلی روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ لوگ نہیں رکھ رہے ہوتے رمضان میں سب رکھ رہے ہوتے ہیں ہم بھی رکھ لیتے آسان ہو جاتا ہے تو اللہ نے یہی ایک شعور پیدا کیا کہ اے ایمان والو تم سے پچھلے پچھلے لوگوں پر بھی روزے فرض کر دیے گئے تھے اسی طرح تم پر بھی فرض کیے تو یہ, یہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے اور تم اس میں اکیلے نہیں ہو تو اس کو, مش, اس کو آ, بھوجل یا بھاری مت سمجھنا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح پچھلی امتوں پر فرض کیے کیوں تاکہ تم با تکوا بن جاؤ تکوا لغتن لغت لوگت, کے اعتبار سے تقوا کے معنی ہے بچ, اپنے آپ کو بچا لینا وقایہ عربی مسمان ہوتا ہے سیکیورٹی سیفٹی کے لیے جی تو تقویٰ اسی سے ہے کہ اپنے آپ کو بچا لینا کس چیز سے بچا لو ابھی اللہ نے ذکر نہیں کیا تاکہ تم اپنے آپ کو بچانے والوں میں سے بن جاؤ کس چیز سے اللہ کے غذب سے اللہ کے عذاب سے جہنم سے برے اعمال سے اپنی ناجائز شہوتوں سے یعنی ہر یہ تمام چیزیں اس میں داخل ہیں تاکہ تمہیں تکوا آ جائے یعنی تم اپنے آپ کو بچا تمہیں یہ صلاحیت پیدا ہو کہ تم اپنے آپ کو بچا لو کس چیز سے بچا لو تم اللہ کے غضب سے بچا لو اپنے آپ کو جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچا لو جو ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو تو یہ ساری چیزیں یہ روزے کے مقاصد میں شامل ہیں روزے سے تقوا حاصل ہوتا ہے انسان اللہ کے غضب سے بچ جاتا ہے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھتا ہے اپنے آپ کو بری عادتیں ہیں اس کی وہ اپنے آپ اپنی اپنی بری عادتوں کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ بری عادتوں سے بچ جاتا ہے اور نیز نتیجہ تن وہ اللہ کے عذاب سے بھی اور جہنم سے بھی بچ جاتا ہے تو یہ سارا جو ہے اپنے آپ یعنی تقوا کے معنی ہیں یا یہ اللہ علیہ الکمر قطب علیہم تکون ایام معدودات مزید جو ہے اللہ تعالیٰ کیونکہ یہ نئی نئی عبادت فرض ہوئی تھی مزید اللہ تعالیٰ ان کے نفوس میں اس کو یعنی یہ محسوس کروا رہے ہیں کہ یہ آسان ہے فرمایا ایام معدودات چند دن ہے یہ نہیں کا مہینہ ارے مہینہ نہیں چند دن ہے چند دن ہے یعنی گنتی کے چند دن ہے ایام معدودات آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک رخصت بیان کی فرمایا سمن خان امین کم مری و نو سائڈ بس تم میں سے اگر کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے تو رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں کا روزے یعنی رمضان میں استعار کر لے دوسرے دنوں کے روزے رکھ لے اس کو یہ اجازت ہے اگر تو بیمار ہے یا یا سفر میں ہے تو وہ دوسرے دنوں کے روزے رکھے یعنی اس کو یہ اجازت ہے ضرور نہیں کہ رمضان میں نہیں رکھنے نہیں اس کو یہ اجازت دی ہے شریعت نے کہ چاہے تو رمضان میں رکھے چاہے تو افطار کر لے اور بعد میں رکھن... بعد میں رکھ لے ودین یوتی نہ فدیہ تم تو مسکین شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت بھی دی تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھلے اگر تمہیں استطاعت بھی ہے بیمار نہیں ہو مساثر نہیں ہو استطاعت بھی ہے تب بھی تمہیں یہ رخصت ہے کہ تم روزہ نہ رکھو بلکہ اس کی جگہ یہ فدیہ آ, ادا کرو کہ ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ تو شروع میں یہ رخصت تھی کہ انسان چاہے تو روزہ رکھے اور چاہے تو روزہ نہ رکھے اور ایک مسکین کو ایک مسکین کو کھانا کھلائے تو اس کو تو یہ شروع میں یہ اجازت تھی تو جو مسافر یا مری, بیمار تھا اس کے لیے پھر تین طرح کی اس کے پاس چائز تھے یا تو سفر میں روزہ رکھے یا سفر میں نہ رکھے بعد میں رکھے قضا کرے اور چاہے تو سرے سے نہ رکھے اور ایک مسکین کو کھانا کھلا دے تو شروع میں یہ اللہ تعالیٰ نے تاکہ اللہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے فرض کیا رمضان کو تو شروع میں یہ اجازت تھی کہ اگر آپ کو استطاعت ہے بھی تب بھی آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ نہ رکھیں اور اس کے بدل اس کے بدلے میں اس کے فدیے میں فدیہ یہ ادا کریں کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں فمن تقویر خیر اللہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے ایک مسکن کو کھانا کھلانا ہے ایک دن کے بدلے اگر روزہ نہیں رکھ رہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سمندر الخیر اللہ اگر اس سے زیادہ اپنی طرف سے کوئی زیادہ ادا کرنا چاہے تو اور اچھی بات ہے دو دو مسکنوں کو کھانا کھلایا ایک دن کے بعد تین مسکین کو کھلا دے ہر دن کے بدلے تین کو کھلا دے چار کو کھلا دے زیادہ ادا کرنا ایک کو ادا کرنا یہ فرض ہے اگر روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو ایک مسکن کو کھانا کھلانا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی زیادہ اپنی طرف سے کرنا چاہے تو اس کے اور زیادہ بہتر ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن وہ انتسوم و خیر لیکن تم روزہ رکھو یہی بہتر ہے بہتر یہ کہ تم روزہ رکھو کیونکہ وہ جو روزے کا مقصد ہے وہ کسی کو کھانا کھلانے میں نہیں وہ پورا ہوگا اس لیے تم بہتر یہی کہ روزہ رکھو لیکن بہرحال یہ چھوٹ دی تھی شروع میں یہ چھوٹ تھی کہ آپ روزہ نہ رکھیں اور کسی کو کھانا کھلائیں لیکن یہ ساتھ فرما دیا کہ ان تسم و خیر اور اگر تم روزہ رکھو یہی زیادہ بہتر ہے تم اگر تم جانتے اگر تم واقعی جانتے علم روزے کے مقاصد اور روزے کی کیا حکمتیں ہیں تو یہی بہتر ہے تمہارے لیے کہ تم روزہ رکھو اور جو اور یعنی مسکین کو کھانا کھلانے کی بجائے روزہ ہی رکھو آگے اللہ تعالی نے اس حکم کو منسوخ قرار دیا اور پھر نئی آیت نازل کر کے فرض کر دیا روزہ رکھنا پہلے یہ اجازت تھی کہ چاہے روزہ رکھو چاہے 끼ذ miếngلیوں کا کھانا کھلاو لیکن روزہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ اور پھر یہ آیات نازل ہوئیں اگلی آیات اور اس میں اللہ تعالی نے بالکل لازم کر دیا کہ روزہ ہی رکھنا ہے۔ فرمایا شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ ان آیات میں فرمایا فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ ج جو اس مہینے کو پائے وہ ضرور روزہ رکھے لیکن اس سے پہلے اللہ نے تمہید بیان چاہے رمضان رماغان انزل انز رسیح القرآن حد الا سے وہ بینا کے مین الفرقان رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا حد للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا وہ بینات من الفدا ولفرقان اور اس میں واضح آیات ہیں جو ہدایت کو بھی واضح کرتی ہیں اور حق و باطل میں تفرقہ کرتی ہیں فرق بیان کرتی ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا اور اس قرآن میں کیا ہے بالکل واضح آیات ہیں جو ہدایت بھی بیان کرتی ہیں اور حق و باطل میں تمیز بھی کرتی ہیں بائی نہ فرقان یعنی فرق کر دیتی ہیں و حق و باطل میں تمیز کر دیتی ہیں اچھا اس مہینے میں قرآن نازل ہوا اللہ تعالیٰ اس میں قرآن نازل ہوا وہ قرآن جو لوگوں لیے ہدایت ہے وہ قرآن جس میں واضح آیات ہیں وہ قرآن جس میں وہ آیات ہیں جو حق و باطل میں تمیز کرتی ہیں تو اب آگے اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے تھا کہ تم کیا کرو ہاں بات ہو رہی ہے قرآن نازل ہونے کی اور قرآن کی فضائل بیان ہو رہے ہیں کہ قرآن لوگوں کی ہدایت ہے قرآن میں حق و باطل کی تمیز ہے تو آگے یہ ہونا چاہیے تھا کہ بس تم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو لیکن یہ نہیں فرمایا فرمایا فرمن شاہد امین کو بس تم اس مہینے میں روزے رکھو اس مہینے میں روزے رکھو یعنی گویا اللہ تعالیٰ نے ایک تمہید ایک ایک حکمت بیان کی روزے رکھنے کی تاکہ تم روزے رکھ کے میری کتاب پر تدبر کر سکو غور و فکر کر سکو یعنی روزے رکھنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ روزہ رکھے انسان اپنی روحان اپنی روح کو شاہ دنیاوی شہوات اور دنیاوی جو ہے مادیت پرستی سے بچا کر اپنی روح کو تقویت دے کر اللہ کے قرآن کو پڑھے تدبر کرے اس کو سیکھے اس پہ اس کی تلاوت کرے تو یہ روزہ رکھنے کی ایک گویا حکمت اللہ نے بیان کی کہ یہ دیکھو یہ مہینہ ایسا ہے پہلے تو یہ تمہارے لیے اجازت تھی کہ چاہے روزہ رکھو یا نہ رکھو لیکن بعد میں اللہ نے کہا دیکھو یہ مہینہ ایسا ہے اس میں قرآن نازل ہوا ہے اور یہ قرآن پڑھنا بہت ضروری ہے اور اس میں حق و باطل کی تمیز ہے اس لیے تم اس مہینے میں ضرور روزہ رکھا کرو تاکہ روزہ رکھ کے تم میرا قرآن پڑھ سکو قرآن پہ غور و فکر کر سکو سمن شاید جمین کو مشاہرہ تو یہاں سے یہاں جو ہے نا ایک بات یعنی جو قابل تمبی ہے وہ یہ ہے کہ انسان میں یعنی قرآن پڑھنے کے لیے روزہ رکھنے کا حکم دیا کیونکہ روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے انسان کی روح کو تقویت ملتی ہے اور انسان کی حیوانیت کو جو ہے وہ نیچے کیا جاتا ہے کیونکہ انسان دونوں چیزوں سے مرکب ہے انسان میں دونوں دونوں پہلو ہیں حیوانیت بھی ہے اور روحانیت بھی ہے فرشتوں میں صرف روحانیت ہے ٹھیک ہے ان کو اس لیے کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی وہ اللہ کی تصویر بیان کرتے ہیں یہی ان کے لیے کافی ہوتی ہے جانوروں میں حیوانیت ہے ٹھیک ہے ان میں روحانیت نہیں ہے اس لیے اللہ تعالی نے کافروں کی مثال کیا بیانگی یہ تم تر ولون کمت النا یہ کافر چوپایوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں اور عیش کرتے ہیں بس ان کا ٹھکانا جہنم ہے یہ عیش کرتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں یعنی ان کا کوئی اور مقصد ہی نہیں زندگی کا کھانا پینا اسی میں لگے ہوئے ہیں جیسے چوپائے صبح شام چراتے رہتے ہیں نہ روم <مَسْوَلَّهُم> اور آگ جو ہے جہنم کی وہ ان کا ٹھکانا ہے تو لیکن انسان میں اللہ تعالیٰ نے دو چیز دونوں چیزیں رکھی ہیں حیوانیت بھی ہے روحانیت بھی ہے جو چیز غالب آ جائے اگر حیوانیت غالب آ گئی تو انسان کی روحانیت کمزور پڑ جاتی ہے اس لیے حیوانیت کو کس کی سے قوت ملتی ہے کھانے پینے سے ٹھیک ہے تو کھانے پینے کو سائیڈ پہ کر دیا اس مہینے کھانا پینا کم کر دو تاکہ روحانیت کو تقویت ملے اور روح کو کس چیز سے تقویت ملتی ہے اللہ کے فکر سے عبادت سے تسبیح سے قرآن پڑھنے سے اور جب روح کو تقویت ملتی ہے تو خود بخود انسان کی حیوانیت کمزور ہو جاتی ہے انسان کو پھر کھانے پینے کی زیادہ ضرورت ہی نہیں رہتی زیادہ ضرورت ہی نہیں رہتی جو زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تسبیح قرآن کی تلاوت اس کا خود ہی کھانا پینا بہت حد تک کم ہو جاتا ہے کیونکہ اب اس کی روحانیت اس کے جسم پر غالب آ ہے اور روحانیت کی غذا کیا ہے اللہ کا ذکر اللہ کی تسبیح ہے تو اس کو پھر یہ حیوانیت کی رضا کی ضرورت بہت تھوڑی رہتی ہے اسی لیے صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکافر و فی الفی میان یقولفی میاں ان واحد و القاثر فی یقلوفی صبائے صحیح بخاری میں حدیث ہے فرمایا کہ مومن ایک اس میں کھاتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو آنتھ میں ہاں آنت جی ایک آنچ میں کھاتا ہے اور سات آنتوں میں کھاتا ہے اور اس حدیث کا پس منظر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی زبانی یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ ان کے غلام نے کہتے ہیں ہمارے جو بابا تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے ضرور کہتے کوئی مسکین کوئی ساتھ بیٹھ کے کھائے کسی کو پکڑنے کوئی کسی کو ڈھونڈ کے لاؤ کوئی مسکین کوئی یتیم ساتھ بیٹھ کے کھانا چاہیے ایک دن کہتے ہیں میں کسی کو لے آیا اتنا کھایا اتنا کھایا اتنا کھایا تو میرے بابا نے کہا کہ دوبارہ اس بندے کو نہیں لانا کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ نے سنا ہے کہ مومن تو ایک ہی آنکھ میں کھاتا ہے کافی رہے جو سات آنتوں میں کھاتا ہے یعنی یہ کوئی اچھا بندہ نہیں ہے جس کو تم ہو اس کو جو ہے دوبارہ نہیں لانا تو مومن چونکہ اس کی اس کے اندر روحانیت ہوتی ہے اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی عبادت ہوتی ہے تصبیح ہوتی ہے نماز ہوتی ہے ہوتی یہ چیزیں اس کو بہت سے کھانے پینے سے اس کو بے کر دیتی ہیں اور کاثر کے بعد تو کچھ نہیں ہوتا تو وہ بس کھاتا ہی بالکل چوپایوں کی جیس اللہ تعالیٰ نے فرمایا چوپاوں کی طرح وہ کھاتا ہی رہتا ہے تو رمضان کا ایک مقصد یہ ہے کہ انسان کی روحانیت کو جو ہے تقویت ملے اور انسان جو ہے اپنا کھانا پینا کم کر دے تو جب انسان اپنا کھانا پینا کم کر دے گا ٹھیک ہے تو اس کو موقع ملے گا کہ اپنی روحانی کی طرف توجہ کریں زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر کریں تلاوت کرے قرآن کی تلاوت کرے تو یہ مقصد ہے تاکہ تمہاری جو ہے تم اور یعنی اور بھی کھانا پینا اور اس دفاعی تعلقات یعنی اپنی شہوت شاہ، کو بالکل جو ہے نا پیچھے کر دو کم کر دو نیچے کر دو اور قرآن کی تلاوت کے لیے اس مہینے میں اپنے آپ کو فارغ کر لو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی روز لگاتار روزہ رکھتے تھے کیسے بھلا بغیر سہری کیے بغیر افطاری کیے یعنی ایک دن روزہ رکھا پھر نہ افطاری كی نہ پھر شہری پھر اگلے دن کا روزہ شروع کر دیا پھر نہ س... کی نہ سہری کی, پھر تیسرے دن کا روزہ شروع کر دیا وشال وتے جی. فرماتے تھے. یعنی ان کو جوڑ دیتے تھے دنوں, دنوں کو صحابہ بھی کرتے تھے لیکن منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفقت سے امت کو منع کیا کہ تمہیں سمجھ کرنا فرمایا میں جو ہوں مجھے رزق ملتا ہے اپنے رب کی طرف سے یعنی اللہ تعالی روحانی رزق دیتے ہیں ورنہ اگر کھانا پینا ملتا ہوتا ہے تو پھر مثال نہ ہوتا وہ یعنی غیبی طرف سے غیبی مجھے رزق مل رہا ہوتا ہے یعنی مجھے میری جو ہے میں سیر ہو جاتا ہوں مجھے ضرورت نہیں پڑتی کھانے پینے کی اور لیکن صحابہ بھی یہ عمل کرتے تھے جہاں یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا آج تو ہم چودہ دن یا پندرہ گھنٹے کا روزہ سن کے ہم ہم پہلے ہی جو ہے ہماری ہم جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں لیکن آپ دیکھیں تو دو تین تین دن عبداللہ بن زبیر کے بارے میں میں, میں نے پڑھا اور بالکل صحیح صنعت کے ساتھ روایت ہے عبداللہ بن زبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نواد کے بعد کی بات ہے ہم کی غالب تک کی حدیث نہیں پہنچی تھی وہ سات دن لگاتار روزہ رکھتے تھے. مثال بغیر سوری صفتاری دن ایک دن سہری کی اس کے بعد پھر ایک دن روزہ دوسرے دن روزہ تیسرے دن روزہ چوتھے دن راوی جو تابری یہ کر رہا ہے فرماتا ہے فرماتے کہ آٹھویں دن کانا علی سنا آٹھویں دن ہم سے سب سے زیادہ تکڑے اور شیر کی طرح وہی ہوتے تھے یعنی سات دن روزہ یہ نہیں کہ سات دن رکھا تو پھر بسر میں پڑے ہوئے ہیں بے نہ کہتے ہیں پھر آٹھویں دن سب سے زیادہ مضبوط اور تگڑے ہوئی دکھائی دیتے تھے سات دن بغیر رفتاری اور سحری کے روزہ رکھنے کے باوجود تو وہ لوگ ان کی ایمانیت ایمان کی ایمانیت اور روحانیت اتنی اعلیٰ تھی کہ ان کو زیادہ کھانے پینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کے ہم اپنا کھانا پی. اگر اتنا ہی کھانا پینا ہے جتنا انسان رمضان سے پہلے کھانا پیتا ہے تو پھر روزہ تو نہ ہوا وہی صبح کا کھانا ٹھیک ہے اور پھر وہ رات کا کھانا تو انسان کھانے پینے کی طرف توجہ کم کر دے رمضان میں اگر اتر... بلکہ لوگ لوگوں کا ویٹ بڑھ جاتا ہے بھائی یہ روحانیت کہاں روحانیت کہاں تک ملے گی وہ تو پھر وہ حیوانیت اور بڑھ جاتی ہے رمضان میں اللہ عمل اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیا تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سبب بیان کیا کہ بھائی دیکھو اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے یہ قرآن تمہاری ہدایت کا جو ہے سر چشمہ ہے اس قرآن کی خاطر تم کھانا پینا ترک کر دو تاکہ اس قرآن کی طرف تم توجہ دے سکو اور ویسے بھی جب پیٹ بھر جاتا ہے تمہیں نیند آتی ہے بلکہ عربی میں تو کہتے ہیں البتنا تو زب موٹاپے سے جو ہے ذہانت بھی کمزور ہو جاتی ہے البتنا تج الفتنا تو کھانا انسان کم کر دے تاکہ جو ہے انسان جو ہے اپنی عقل کو تقویت دے اور قرآن کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دے سکے اللہ نے اب پہلی جو آیت تھی اس میں بیان ہوا کہ مسافر اور مریض کو یہ آپشن ہے کہ وہ بعد میں دن وہ آیت منسوخ ہو گئی تو کوئی سمجھ سکتا تھا کہ وہ احکام بھی سارے جو مسافر اور مریض کے لیے تھے وہ بھی منسوخ ہو گئے تو اللہ نے یہاں دوبارہ وہ دہرایا فرمایا وہ من خرانہ روخا یہ رخصت ابھی بھی باقی ہے کہ کوئی اگر مریض ہے یا مسافر ہے تو کچھ چند یعنی کچھ اور دنوں کے روزے رکھ لے یعنی رمضان میں افطار کرنا چاہے تو کر کے رمان کرتے کے کچھ اور دنوں کے رولے رکھ لی یہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بات دہرائی کیونکہ پچھلی آیت میں جو تھی وہ آیت تو منسوخ ہو گئی ٹھیک ہے تو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ نہیں یہ والی رخصت ابھی بھی باقی ہے یورید اللہ حبیق ملیہ صلاح یع البیب اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ سارا اس لیے یعنی یہ رخصت رکھی ہے مسافر کے لیے اور مریض کے لیے تمہارے لیے مشقت نہیں چاہتا تمہارے چاہتا ہے مقصد یہ نہیں کہ انسان کو مشقت میں ڈالا جائے مقصد یہ کہ اس کی اس کی روح کی تربیت ہو اس کو تقوا حاصل ہو تو اگر اس میں مشقت ہے تو اللہ نے آسانی پیدا کر دی ہے ٹھیک سفر میں بیماری میں تم کچھ افطار کرو اور دوسرے دنوں کے روزے رکھ لو وہ لک اور اللہ تعالیٰ تاکہ یہ چاہتا ہے کہ تاکہ تمہارے دن پورے ہو جائے ٹھیک ہے دوسرے دنوں کے اس لیے یہ کہ نہیں کہ افطار کرو تو پھر نہیں رکھنے نہیں افطار کر دوسرے دنوں کے رکھنے تاکہ لطف مل تاکہ یہ عدد مکمل ہو جائے یہ اللہ نے ایک عدد رکھا ہے ایک مہینہ پورا یہ عدد مکمل ہو جائے بلی تو کبر اللہ علامہ ہدا ملک تشکرون اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اللہ کی تکبیر بیان کرو اس ہدایت کے شکر میں جو اللہ نے تمہیں دی ہے اور یہ تکبیر کب بیان کی جاتی ہے جیسے رمضان پورا ہوتا ہے تو عید کی تکبیرات شروع ہو جاتی ہیں یہ اللہ تعالی نے فرمایا تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی کیا کرو تقبیرات بیان کرو تو یہ عید کی تقبیرات یہی قرآن میں ان کا ذکر ہے بولے تو کب پھر اللہ علامہ ہدا کم اللہ نے جو تمہیں یہ ہدایت دی ہے اور یہ تمہارے لیے آسانی پیدا کی ہے اور تمہارے لیے روزے فرض کیا ہے قرآن تمہاری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے اس کے شکر میں تم جانو اللہ کی تقبیر بیان کرو اور وہ عید کے دن بیان ہوتی ہے بولے تو کب پھر اللہ علامہ ہدا کم ولا کم کا شکر اور تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو اچھا اب یہ روزے کے احکام چل رہے ہیں روزے کے احکام چل رہے ہیں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکام میں ایک دوسری عبادت کا ذکر کیا آگے پھر روزے کے احکام آئیں گے لیکن بیچ میں ایک آیت روزے کے کام میں بیچ میں ایک عائد ڈاندی جس میں ایک دوسری عبادت کرتی کر ہے یہ بیان کرنے کے لیے کہ اس عبادت کا روزے سے بڑا گہرا تعلق ہے فرمایا واحد قریب اے نبی جب بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں بہت قریب ہوں فنی قریب جب آپ سے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں اجی بداوت دا دعان میں دعا کرنے والی کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے جب وہ مجھ سے جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں میں قریب ہوں فلی فلیس تجیبلی ولیون اللّہ شدول بس چاہیے کہ وہ میرے احکام کو بجا لائیں میرا کہنا مانیں بس ان کو چاہیے کہ وہ میرا کہنا مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ جو ہے آ... تاکہ وہ اللہ میرشدون تاکہ وہ ہدایت ہدایت پا جائے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں دعا کا ذکر کیا آگے پھر روزے کے احکام آئیں گے یعنی دعا کا رمضان سے بہت گہرا تعلق ہے اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کی دعا کو اللہ تعالیٰ مسترد نہیں کرتا تو رو... کیونکہ شہری سے افطری تک انسان عبادت میں ہوتا ہے پورا روزہ کیا ہے عبادت ہے اور عبادت کے دوران دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں جس طرح نماز میں آپ دعا کریں سجدے میں دعا کریں تو اسی طرح روزے میں دعا کریں تو اللہ تعالیٰ روزے دار کے دعا قبول کرتا ہے کیونکہ یہ بندہ اس نے میرے لیے اپنا کھانا چھوڑ دیا ہے میرے لیے اپنی تمام شہوتیں چھوڑ دی ہیں میرے لیے سب کچھ پینا اپنا کھانا پینا چھوڑ دیا ہے ٹھیک ہے اب یہ میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں کھودوں گا تو انسان روزے میں دعا کرے اس کی نہایت اہمیت ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے دعا کی, دعا کی اس آیت میں ذکر کیا جو کہ روزے آس کا سیاق اور سباق چل رہا ہے فرمائے جب بندے میرے بارے میں مجھ سے پوچھے یہ نہیں کہ تو آپ ان سے کہہ دے میں قریب ہوں آپ ان سے کہہ دیں یہ نہیں کہا بلکہ اللہ نے خود کہا پس میں قریب ہوں اللہ نے خود جواب دیا اے بندو میں قریب ہوں اے بندو میں قریب ہوں تاکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے سارے درمیان سے واسطے ہٹا دیے حا یہ بھی نہیں کہا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجیے میں قریب ہوں نہیں فرمایا جب آپ سے بندے میرے بارے میں سوال کریں فرمایا اے بندوں میں قریب ہوں اللہ نے خود جواب دیا میں قریب ہوں میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے یعنی مجھے بلا واسطہ پکار ہوتا جی اور, اور میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں جب اور جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے تو اب لوگوں انسانوں کو کیا کرنا چاہیے فلیب ہوں گی بس وہ میرا کہنا مانے بھی اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت کیا پھر اللہ تعالیٰ نے واپس روزے کی آیات روزے کے احکام کی طرف رجوع کیا اور فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا کہ روزے کی راتوں میں اپنی ازواج کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرنا صحبت کرنے کو اللہ نے جائز حلال قرار دیا ہے روزے کی راتوں میں رمضان کی راتوں میں ازواج کے ساتھ ہم فصری کرنے کو اللہ نے جائز قرار دیا ہے حل. حلال قرار دیا ہے لباس الکم انتم لباس اللہ وہ تمہارے لیے لباس ہے تم ان کے لیے لباس جس انسان کا لباس ہوتا ہے بالکل انسان کے ساتھ اس میں بیچ میں کوئی جو ہے نہیں ہوتی کوئی چیز اس کو دور نہیں کرتی انسان کے لباس کو اس کے سے تم ان کے لیے لباس کی معنی تو وہ تمہارے لیے لباس کی معنی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کی راتوں میں صحبت کو اپنی ازواج کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صحبت کو حلال کرا دیا ہے پہلے یہ حرام تھا شروع میں یہ بھی حرام تھا بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ کر کے حلال قرار دیا اور اس کا اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر فرمایا فرمایا علیم اللہ تعالیٰ, تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے اس معاملے میں بس اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف رجوع کیا اور تمہاری جو ہے تمہیں معاف کر فتحب علیہ پہلے یعنی رمضان اور یہ اس طرف اشارہ ہے کہ رمضان کا مقصد یہ ہے کہ انسان تمام شہوان شہبتوں سے دور ہو جائے کھانے پینے کی بھی اور یعنی اس تعلقات دھر کہ رات کو بھی یہ پہلے منع تھے پھر اللہ تعالیٰ نے لیکن بعض لوگوں سے یہ سرزد ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اس معاملے میں اپنے آپ سے قیامت کرتے تھے تو اپنے آپ سے ہی قیامت ہوئی اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز انسان چھپا نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ سے تو کوئی قیادت کر نہیں سکتا ٹھیک ہے نا تو اپنے آپ سے ہی تم خیانت کرتے تھے اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے تم پر نظر کرم کی تم کو معاف کر دیا اور اب یہ چیز جائز کر دی کہ تم رات کو کر سکتے ہو فلآ نہ باشرو ہنبتما پس <دَكُن> اب تم ان کے ساتھ جو ہے تعلقات قائم کرو اور اللہ نے تمہارے لیے جو لکھ رکھا ہے اس کو تلاش کرو یعنی اللہ نے اگر تمہارے مقدر میں اولاد رکھی لکھی ہے تو تم وہ رمضان کے راتوں میں تلاش کرو اس اللہ کے فضل کو اللہ کے اس رزق کو یعنی تم ازدواجی تعلقات قائم کر سکتے ہو ولو و کلو وشرب و حقبیہ اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو کے واضح ہو جائے یعنی افق جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو آ, جو جہاں زمین اور آسمان ملتے ہیں جو خل, لکیر ہوتی ہے ہرائزن افق اردو میں کیا کہتے ہیں ہاں افق افق پہ اب وہ پورا پوری سیاہی ہوتی ہے رات کی ٹھیک ہے اب افق جب سورج جو ہے نیچے سے بڑھتا ہے افق کی طرف تو سورج نکلنے سے پہلے ہی اس کی کچھ روشنی جو ہے افق پہ آ جاتی ہے تو ایک دھاگا تھا یعنی ایک, ایک سفید دھاگا افق پہ دکھائی دیتا ہے یہ ہے سفید دھاگا اس سے پہلے اس جگہ پہ کیا تھا سیاہی تھی وہ کالا دھاگا ہو گیا یعنی وہ کالا دھاگا چلا گیا اوپر تو سیاہی ہے ابھی لیکن وہ اس جگہ پہ گویا ایک کا دھاگا تھا وہ ہٹ گیا اور اس کی جگہ سفید دھاگا آ گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے کھاتے رہو پیتے رہو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے کی جگہ پر آ جائے اور واضح ہو جائے سفید دھاگا اور کالا دھاگا بالکل الگ ہو کے مین الفجر فجر کا یعنی صبح کی سفیدی یعنی صبح کی آ... سفیدی جو ہے وہ دھاگے کی مانند رات کے اندھیرے سے رات کی سیاہی سے واضح ہو جائے یہ مین الفجر وضاحت کے لیے اللہ نے فرمایا یعنی سفید دھاگا کالے دھاگے سے بالکل الگ ہو کے واضح ہو جائے من الفجر یعنی جو, س, جو صبح کی ہے جو صبح کا سفیدی کا دھاگا ہے ٹھیک ہے من الفجر یہ من الفجر کے الفاظ ابھی نازن نہیں ہوئے تھے تو بعض صحابہ نے جو ہے نا اس آئے سے کیا اثر کیا انہوں نے کہا سفید دھاگا اور تالے دھاگا واضح ہو جائے انہوں نے رات کو اپنے ساتھ سفید دھاگا اور کالا دھاگا رکھ لیا اور اس کو دیکھتے رہے کہ کب جو ہے یہ دونوں الگ الگ دکھائی دیتے ہیں یعنی اتنا اجالا ہو جائے فجر پھوٹنے کے بعد کہ یہ دیکھے کہ ہاں یہ سفید ہے اور یہ والا تالا ہے تو اللہ تعالیٰ نے من الفجر کے الفاظ نادر فرمائے کہ یہ دھاگا, کالا اور سفید جو ہے یہ فجر کی بات ہو رہی ہے صبح کی سفیدی فجر کی سفیدی فجر پھوٹنے کی بات ہو رہی ہے یہ دھاگے نہیں ہے کیونکہ وہ دھاگی کی مانند ہوتا ہے اور من الفجر نازل ہونے کے بعد بھی ایک صحابی عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ انہوں نے پھر دھاگے رکھ لی ہے وہ ابھی وہاں سے آئے تھے کئی قبیلے سے اسلام میں آئے تھے عیسائی تھے وہ رضی اللہ خان تو ہاں جی ہاتم تعیلی کے بیٹے عجیب الحاط وہ آئے انہوں نے پھر یہی کام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا تو تکیہ بہت بڑا ہے یعنی وہ سفیدی جو افق پہ دکھائی دے گی وہ اگر تمہارے تکیے کے نیچے آ جائے تو تمہارا تکیہ تو بہت بڑا ہے وہ دھاگا تم نے آخر کیسے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا یہ جو تم نے دھاگے رکھے ہیں وہ مراد نہیں ہے یہ وہ دھاگا جو لکیر سفید لکیر جو آسمان پہ افق کے ساتھ دکھائی دے گی پھر وہ سفید اوپر بڑھتی جائے گی پھر پورا آسمانی اجالا ہو جاتا ہے تو یہ ہے کہ فجر جب تک نہ پھوٹے اس وقت تم کھا پی سکتے ہو احتیاط منع ہے یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ فجر پھوٹنے سے دس منٹ پہلے روک دینا چاہیے یہ شریف میں منع ہے یہ شریف میں منع ہے بلکہ جب تک فجر نہ پھوٹے اس وقت تک بالکل کھانے پینے ہاں کوئی ویسے ہی فارغ ہو جائے کھا پی کر وہ الگ بات ہے لیکن یہ کہ جی وہ بعض کیلنڈر میں ہوتا ہے دو وقت ہوتے ہیں امساک پھر فجر یہ بات کی بدایت ہے کہ پہلے امساک پھر فجر اب اگر تو یہ امساک کے وقت فجر پھوٹ چکی ہے تو پھر اس کوئی فجر دیکھنا چاہیے اور اگر نہیں پھوٹی تو پھر امساک کس بات کا ٹھیک ہے یعنی جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے طلوع فجر نہ ہو جائے اس وقت تک انسان کھا پی سکتا ہے بلا کسی قباحت کے بلا کسی کراہٹ کے آخری وقت تک ٹھیک ہے ہاں وہ انسان اپنے لیے یہ احتیاط کرے کہ تھوڑا سا ایک دو منٹ پہلے کھا کے فارغ ہو جائے یہ نہیں کہ ہو رہی ہے اور اب ہاتھ میں نوالا ہے اور جسر لوگ کرتے ہیں نا لیکن بالکل آخری وقت تک انسان کھا پی سکتا ہے بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ حکم تین تین تین تین تین تین دیا گیا تھا کہ ہم دیر سے سہی کھائیں اور جلدی افطار کریں سورج غروب ہوتے ہی فوراً اور ہم یہ اور یہ کہ ہم دائیں ہاتھ بائیں, ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا کریں نماز میں بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑا کریں نماز میں اللہ تعالیٰ نے بعد میں فرمایا کہ ہاں ایک چیز از تعلقات قائم کرنے کے حوالے سے ایک چیز منع ہے کہ جب احتیاط کی حالت میں ہو مسجد میں تو یہ نہیں کر سکتے احتکاس میں یہ منع ہے یعنی انسان یہ نہیں کہ مسجد میں یعنی مقصد یہ کہ باہر جا کے بھی یہ کام نہیں کر سکتا بس ضرورت کے لیے باہر نکل سکتا ہے قوائے حاجت کے لیے لیکن اس دوا تعلقات احتیاط کی حالت میں احتکاف کر رہے ہو تو یہ کام نہیں کرنا باقی رمضان کی راتوں میں یہ کیا جا سکتا ہے تقرب کے ہدے ہیں ان کے قریبی میں کیا آیات میں آتا ہے تل کا حدود اللہ فلاح یہ اللہ کی حدیں ہیں ان کو ان کو فلانگ مت یہاں فرمائے ان کے قریبی مت جاؤ اصل میں فرق ہے دونوں میں جب کوئی اللہ تعالیٰ مقدر چیزیں بیان کر رہے ہیں جیسے وراثت کے مسائل ہیں اس کو آدھا دینا ہے اس کو تین ایک تہائی دینا ہے اس کو ایک چوتھائی دینا ہے اس کو آٹھواں حصہ دینا ہے تو ایسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلاں ان کو پلانگنا نہیں جتنا ہے اتنا ہی نہ کم نہ زیادہ لیکن جہاں حرام چیزیں بیان ہو رہی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمانے فلاں تقرب ہے فرمایا فلا تقرب قریب بھی مت جانا دور سے ہی یہ نہیں کہ بالکل سب کچھ کر دیا اور آخر میں آ کے ذنا کرو نہیں دور سے یعنی حتیٰ کہ نظریں نیچے رکھو تاکہ قریب بھی مت جاؤ تو یہاں فرمایا تو حدود اللہ فلاں تقرب یا حدین کے قریب بھی مت جاؤ یعنی اب کی حالت میں تعلقات قائم کرنا منع ہے تو اس کے قریب بھی نہیں جانا ہر ایسا کا... ہر ایسے کام سے بچنا ہے جو اس طرف لے جائے روزے میں اگر ازدواجی تعلقات قائم کرنا منع ہے تو اس کے قریب بھی بچ جانا ایسا کام مت کرو کہ اس کے قریب کن چلے جاؤ کبھی کئی اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں اسی طرح بیان فرماتا ہے تاکہ لوگ متقی بن جائیں باقی ایک آیت رہ گئی وہ پھر روزے کی آیات کا جو شروع میں مقصد بیان ہوا تھا روزہ رکھنے کا جو شروع میں آیتوں کی شروع میں جو پہلی آیت میں مقصد بیان ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے اب اس کو دوبارہ دہرایا کیا مقصد بیان ہوا تھا روزہ رکھنے کا یا تم پرہیزگار بن جاؤ متقی بن جاؤ ٹھیک ہے با تقوا بن جاؤ اب اللہ تعالیٰ نے وہ اس کی ایک پریکٹیکل مثال دی اور اس یہ مثال دے کے روزے کی آیت ختم ہوئی فرمایا والا تھا اموالم بینکم بال باقل و تضلو بیاکا ملی تھا اکلو فریقل اموال ناصبل اس میں فرمایا کہ ایک دوسرے کا مال غلط طریقوں سے جو ہے مت کھاؤ ایک دوسرے کا مال باطل راستوں سے مت ہڑپ کر جاؤ وہ تطلو بحافقا ملی تھا اکلو فری قبل اموال ناصبل اس اور نہ ایسا کرو تم حکمرانوں کے پاس صاحب اقتدار کے پاس قاضی کے پاس معاملہ لے جاؤ تاکہ وہ تمہارے لیے کسی طرح سے کوئی راستہ نکالے تاکہ تم اپنے بھائی کا مال فرق کرو. کوئی راستہ ٹھیک ہے جالی مقدمہ دائر کر کے غلط جھوٹی گواہیاں لا کر فرماتے ایک دوسرے کا مال ناجائز مت کھاؤ بولا کو مل ٹھیک ہے ایک دوسرے کا مال ناجائز نہیں کھانا اور یہ بھی نہیں کرنا کہ اس مال کو اس معاملے کو اس مال کے اس مال کو اور اس معاملے کو تم کسی حکمران کسی قاضی کے پاس لے جاؤ تاکہ اس کے تھرو تم اس مال کو کسی طرح سے ہڑپ کر لو وہ, تو, وہ تمہارے حق میں فیصلہ دے دے تو تم لے لو کہ قاضی نے میرے حق میں فیصلہ دیا پھر بھی وہ حرام رہے گا حلال نہیں ہوگا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کو آ, جو ہے قاضیوں کے پاس یا حکمرانوں کے پاس مت لے جاؤ تاکہ تم لوگوں کا مال ناجائز طور پہ کھا سکو وہ انتم تم اور تم جانتے ہو کہ یہ ناجائز ہے اس قاضی کے حکم دینے سے وہ جائز نہیں ہو جائے گا تو گناہ یعنی گناہ کے ساتھ گناہ سرزد کرتے ہوئے تم لوگوں کا مال ناجائز مت کھاؤ اور, اور قاضیوں کے پاس نہ لے جاؤ تاکہ تم اس کو جو ہے اپنے لیے حلال بنا سکو وہ حلال نہیں بنے گا اور تم جانتے ہو کہ وہ حلال نہیں بنے گا وہ انتم ٹھیک ہے تو یہ ہے یعنی اس کا روز روزے کی آیت سے کیا تعلق ہے تعلق یہ ہے کہ تم روزے میں حلال کمائی سے خریدا ہوا حلال اپنا کھانا پینا تم اللہ کے چھوڑ چھوڑتے ہو تو تو اصل مقصد تو یہ کہ تم حرام کو چھوڑ ہو اصل تکوا تو یہ, ہے، یہ مقصد ہے روزے کا کہ جب تم اپنے اندر اتنی استطاعت پیدا کر سکتے ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا انسان تنہائی میں ہوتا نہیں کھاتا بلکہ غلطی سے تو فوراً تھوکنا شروع کر دیتا ہے اور کرنا شروع کر دیتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ کا ڈر ہے, کہ اللہ دیکھ رہا ہے میرا روزہ ضائع ہو جائے گا. تو یہ تم اپنے باقی معاملات بھی یہی تکوا پیدا کرو اور لوگوں کا مال حرام کھانے سے ناجائز طور ناجائز طریقوں سے کھانے سے بچ جاؤ یہ مقصد ہے روزے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ تم حلال اللہ کے رزق کو کھانا چھوڑ دو اور پھر کیا فائدہ ہوا تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر کسی شخص نے فرمایا تھا روزہ رکھنے کے باوجود بھی روزے میں بھی غلط بیانی اور غلط اعمال نہ چھوڑے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا جھوٹی گواہی لے کر لوگوں کا مال ہڑپ کرنا اور جھوٹ پر مبنی جو ہے کام کرنا اگر روزے میں یہ نہ چھوڑے تو پھر کھانے پینے کا چھوڑنے کھانا پینا چھوڑنے کا کوئی اس کے لیے فائدہ نہیں ہے. اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے کیونکہ کھانا پینا اس لیے چھوڑوایا تاکہ اس میں تقویٰ پیدا ہو اور وہ حرام چیزوں سے بل اولا بچ جائے تو اگر وہ حرام چیزوں کو نہیں چھوڑ رہا تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے تو یہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی آیات کے اختتام میں یہ بیان کیا کہ جس طرح تم رمضان میں پورا مہینہ حلال رز سے پرہیز کر سکتے ہو تو پھر حرام سے پرہیز کرو یہ اصل مقصد ہے روزے کا تم ایک دوسرے کا مال ناجائز طور پر نہ ہڑپ کرو اور نہ کھاؤ اور پرہیز کرو تقوی اختیار کرو یہ روزے کا اصل مقصد ہے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کے مقاصد پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں تقوا پیدا کرے امین اور صلی اللہ وسلم مبارک ربینا محمد وعلا علیہ وبارکم اللہ رب اللہ